بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للّہ رب العالمین وسلّۃ والسلام على سید المبیا و قال الله اللہ تعالیٰ و تبارکا المجيد المجیت الحميد بسم الله بسم اللّہ الرّحمن الرحیم ولّمہ آدم الصمٰ صدق الله مولانا العظيم. و صد النبي رسولنبی الکریم الرف الرحیم اللّہ منور کلوبہ ناب القرآن وضعین اخلاق نابل قرآن وادخل الجن من النار و قال الله منار بل قرآن کال شان رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ وعلا یا محبوب رب نبي تو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 دانائ غیو مالک رقابے مم فخرے ارب اجم والیے کونو مکان سیاہ لا مکان سیدے انسو جاں سر لالا رخان نی رے تاباں سر نشینے مہوشاں ماہے خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمائے دوراں سر خیلے زہر جمالہ جلوائے سبھے اذن نور ذات نم یزل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 واجب الاحترام ضوی احتشام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اللہ تعالی نے حضرت انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی اس کے اس شرف و مجد اور مرتبے کا راز کیا ہے کہ اس کو باقی مخلوقات سے ممتاز کیا گیا ہمارے مناطقہ انسان کے لیے فصل ممیز نطف کو مانتے ہیں اس پہ تمام مناطقہ متفق ہیں انسان اپنی جنس کے اعتبار سے تو حیوان ہے وہ اپنے مشارقات سے ممتاز کیسے ہوا وہ کون سا وصف تھا جس نے اس کو اس کے مشارقات سے ممتاز کر دیا تو حضرات مناطقہ کے نزدیک وہ وصف جس کو منطقی زبان میں فصل ممیز کہتے ہیں یعنی فاصلہ اور امتیاز پیدا کرنے والی وہ چیز مابحل امتیاز جس سے امتیاز پیدا ہوا تو وہ نطق ہے اب نطف انسان کی صفت ہے جو اس کے ساتھ ہی خاص ہے اور باقیوں میں نہیں پائی جاتی تو انسان کو اس کے جملہ مشارکات سے جس شے نے الگ کیا اور ممتاز کیا وہ نطق ہے اب انسان اپنی جنس کے اعتبار سے حیوان تو ہے لیکن اس کو حیوان نہیں کہا جاتا اب اس کو انسان کہیں گے اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک فصل ممض آ گئی اب انسان کو اگر حیوان آپ کہیں گے تو وہ بگڑ جائے گا ناراض ہو جائے گا کہ مجھے حیوان کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ جب اپنی ماہیت جب کے اعتبار سے دور دور یہ حیوان آب ہے آب حیوان آب آب کہتے ہیں جس میں مادہ حیات دور ہو جانور جس میں جان ہو لیکن کسی شخص کو اگر جانور کے پکارے تو اس کے چہرے پہ غصے کے اثار آپ دیکھیں گے اس کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے کہ مجھے, مجھے آپ نے جانور کیوں کہا, کہا, کہا, کہا حالانکہ کہنے والے نے غلط نہیں کہا اس نے صحیح کہا جانور, جانور کا معنی ہے جاندار اور حیوان کا معنی ہے جس میں مادہ حیات پایا جائے تو جب انسان کے ساتھ فصل ممیز آ گئی تو اب وہ کہتا ہے مجھے اب حیوان نہ کہو اگر حیوان کہنا ہے ساتھ نتک کا لفظ ضرور لگاؤ مجھے حیوان ناطق کہو بالفاظ دیگر مجھے انسان کہو تو اب وہ اپنے لیے حیوان کہلوانا پسند نہیں کرتا چونکہ حیوان ہونے میں کئی اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شریک ہیں گدا گوڑا بیل کتنی چیزیں ہیں وہ بھی حیوان ہیں. تو جب اس کو حیوان کہا جائے گا تو یہ اپنی اس کے اندر توہین محسوس کرتا ہے وہ کہتا مجھے حیوان نہ کہو بلکہ میرے ساتھ جو نطق کا لفظ لگ گیا ہے اس لاہکے کے ساتھ مجھے پکارو اور مجھے بولو یہ ایک سادی سی بات ہے جس کو میں اور آپ سارے سمجھتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی اصول کو اور اسی ضابطے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں اس دور کے اندر جو خیالات ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں جس کے سبب سے فرقہ بندی اور گروہ بندی ہماری امت کے اندر پیدا ہوئی جو ناسور ہے امت کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے ان گرو بندیوں اور فرقہ بندیوں سے سخت بیزاری کا اظہار اور اعلان فرمایا تو جب فصل ممیز لگ جائے تو کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے میری اس جنس کے اعتبار سے پکارا جائے اس کو مزید تھوڑا سا میں عام محاورے کی زبان میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سکول میں جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی تو ماسٹر ہی ہوتا ہے لیکن اگر اس کا تعارف ماسٹر کے طور پہ کروایا جائے تو وہ تعارف کروانے والے کی نیت کے کھوٹ کو بیان کرے گا کہ اس نے میرا تعارف ہیڈ ماسٹر ہونے کے حوالے سے کیوں نہیں کروایا جبکہ ہیڈ ماسٹر دی تو ماسٹر ہے لیکن ایک اضافی شان ہے جو اس کے ساتھ آ گئی۔ اب جب اس کا تعارف کیا جائے گا تو اس کے تعارف میں اس کی اضافی خوبی کا تذکرہ ضرور ہوگا انسان کے ساتھ نطق کی اضافی خوبی کہا گئی جو باقی اس کے مشارکات میں نہیں تھی تو جب انسان کا تعارف کیا جائے گا تو اس کو حیوان ناطق کہا جائے گا مطلق حیوان یا جانور کہہ کے اس کو نہیں پکارا جائے گا اب قرآن مجید اٹھائیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کل ان ناما آنا بادشاہ اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری مس بشر ہوں تو بعض لوگوں نے یہی رک کر کے اپنے عقیدے کو مرتب کر لیا اور نبی کا حوالہ صرف ایک بشر کے حوالے سے پیش کرنے کی جسارت کی جبکہ اس کی فصل ممیز اسی آیت میں آگے موجود ہے میری طرف وہی بھی آتی ہے اب جب وہی کا آنا یہ فصل ممیز لگ گیا تو اب نبی کا تعارف بشریت سے نہیں کروائیں گے چونکہ درمیان میں یو ہا الیا اس کو مزید سادہ کر لیں میں کہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس حال میں بیٹھا ہوں آپ جیسا ہوں اور پھر ساتھ ہی کہہ دوں لیکن میں تو اسٹیج کے اوپر اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حال میں بیٹھنے کی وجہ سے مماثلت اور مشابہت آپ سے رکھتا ہوں ورنہ اس وقت جو وقتی حیت ہے ویسے آپ مجھ سے اچھے ہیں ایک مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں اس وقتی حیات کے اندر مجھے اہمیت حاصل ہے تو جب یہ میں بات بیان کروں کہ میں بھی آپ کے ساتھ حال میں بیٹھا ہوں لیکن میں تو اونچی کرسی پہ اور اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر مماثلت من کل الوجو پیدا نہ ہونے پائے اس لیے میں اس فصلِ ممیز کو فوراً بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ محبوب تم کہہ دو اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں تو ساتھ فصلِ ممیز کا فوراً تذکرہ کیا یوہا علیہ لیکن میری طرف تو وہی بھی آیا کرتی ہے میرے در پہ تو جبریل بھی آتا ہے میری چوکھٹ پہ تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں یہ ہے فصلِ ممیز اچھا پھر سوال پیدا ہوا جب وہی آنے اور نہ آنے سے فرق ہو گیا یہ فصل ممیز آ تو پھر یہ کیوں کہا کہ میں اور تم ہم مثل ہیں میں اور آپ مماثلت رکھتے ہیں یہ پھر کیوں کہا تو آگے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ میری اور تمہاری مماثلت کی وجہ کیا ہے کہا ما الم کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے یعنی جس خدا کو تم پوچھتے ہو اسی خدا کو میں پوچھتا ہوں تمہارا اور میرا معبود ایک ہے ہمارے سر ایک مالک کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں یہ ہے ہماری وجہ مماثلت ورنہ میری طرف وہی آتی ہے تمہاری طرف وہی تو نہیں آتی تو مماثلت کی وجہ بھی بیان کر دی اور ساتھ فصل میز بھی بیان کر دی تو جب فصل ممیز آ گئی تو پھر اب بشر نہیں کہہ سکتے جب نتک ساتھ لگ گیا تو اب کسی کو حیوان نہیں کہیں گے اگر کہیں گے تو بگڑے گا وہ ناراض ہو جائے گا تو جب فصل ممیز آ گئی تو اب بشر کہ کے تعارف نہیں کروائیں گے, امام کہ کے تعارف کروائیں گے حضرت خطیب الاسلام علیہ رحمٰ آپ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اپنے لہجے میں کہا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ یہ فنی گفتگو گھنٹوں مجھے اپنے موقف اور اپنی بات آپ تک پہنچانے میں لگیں گے لیکن ان کے دو لفظوں سے میرا خیال ہے کہ سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے وہ فرمایا کرتے تھے اپنی خطابت کے جوبن پہ آ کر کہ تمہیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نظر آیا صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نظر کیوں نہیں آیا ہے اور اقبال اس کو اور سادے انداز میں بیان کرتا ہے اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کونے میں دیکھا تو کیا دیکھا تو نے یوسف کو کونے میں دیکھا تو کیا دیکھ ارے نادان جو متعلق تھا مقید کر دیا تم نے تو ابھی تک میں دیکھ رہا ہے وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بن گیا تیری نظر ابھی ہے میں ہے تو لوگوں کی نظر بشریت پہ رکھ گئی لیکن اللہ فرماتا یوں ہائی لیا محبوب فرما دو کہ میری طرف تو وہی بھی آتی ہے باقی رہی مماثلت تو وہ مماثلت اس جہت میں ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے جس خدا کو تم پوچھتے ہو اس خدا کو میں پوچھتا ہوں ورنہ تم اور ہو میں اور ہوں اور کئی مقامات پہ فرمایا تو کہے آتے کن میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں اور ایک موقع پہ فرمایا تم میں سے کوئی میری مثل کا نہیں ہے یعنی نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں تم اور ہو میں اور ہوں میری طرف وہی آتی ہے اور تمہاری طرف وہی نہیں آتی تو یہ فصل ممیز ہے یہاں یو ہائی لئی ہے یہ بات میں نے ضمن میں آپ کے سامنے رکھی تاکہ جو منصف مزاج لوگ ہیں اگر کہیں دل میں کوئی خرابی ہے تو ان کی خرابی دور ہو سکے میرا مضمون یہ ہے کہ انسان کا جو شرف ہے مناطے کا کہتے ہیں نتک کی وجہ سے ہے انسان بولتا ہے اور باقی جو اس کے مشارکات ہیں وہ نہیں بولتے ہیں لہٰذا یہ اپنے مشارکات سے ممتاز ہو گئے یہ اس کے شرف کی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن ملفوظات میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت انسان کے شرف و مجد کا سبب کیا ہے تو وہ فرمانے لگے کہ اس کے لیے فصل ممیز ما بہل امتیاز نتفق نہیں ہے بلکہ ما بہل امتیاز انسان کے لیے عقل و خرد کا نور ہے جو اس کو عطا کیا گیا حضرت امام غزالی علیہ رحما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی ایک مخلوق وہ کہ جس کو عقل کا چراغ دیا گیا شہبات نہیں دی گئی ایک مخلوق وہ جن کو شہوات دی گئی ہیں چراغی عقل نہیں دیا گیا اور تیسری مخلوق وہ ہے جس کو شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا اور اس کے ہاتھ میں چراغے عقل بھی دیا گیا فرمایا جن کو محض عقل کا نور دیا گیا وہ فرشتے ہیں جن کو صرف شہوات دی گئی وہ بہائم چوپائے ہیں اور جس کو عقل بھی دی گئی اور شہوات بھی دی گئی بلنگیختہ جذبات بھی دیے گئے اللہ کی حدوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا اس کے سینے میں ترنگیں آرزوئیں اور خواہشیں بھی رکھی گئیں لیکن اللہ نے اپنے حکم کے پہرے بھی بٹھائے خبردار تیری نظر غیر محرم کی طرف نہ اٹھنے پائے تو شہوت بھی دی گئی عقل کا چراغ بھی دیا گیا مکلف بھی بنایا گیا تو وہ مخلوق حضرت انسان ہے اگر چوپایا اپنی زندگی کا نسب این کھانے پینے اور حصول لذت کو جانتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہے ہی یہی فرشتہ اگر اپنی زندگی کے شب و روز تصبیح و تحلیل کے ساتھ بابستہ رہتا ہے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا اس کی فطرت کے اندر گناہ رکھا ہی نہیں گیا اس کی فطرت ہی ایسے بنائی گئی ہے کہ ذکر و فکر تسبیح و تحلیل اس کی غذا ہے اور اس کے بغیر اسے چین نہیں آ سکتا ہے آنکھوں میں روشنی نہ ہو اور بندہ کہے کہ میں کبھی سنیما گھر نہیں گیا تو یہ کمال کی بات نہیں ہے کان سے بہرا ہو اور کہے آج تک کہ غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے پاؤں سے چلنے کی سکت نہ ہو کہ میں کبھی بری راہ پہ نہیں چلا ہوں تو یہ کمال کی بات نہیں ہے حسن تو یہ ہے اس مرغابی کا کہ جو پانی کے اندر ہوتے بھی لگاتی ہے اور اپنے, اپنے پر بھی, بھی گیلے بھی نہیں ہونے دیتی تو کمال تو اس انسان کا ہے جس کے دل میں خواہشوں کا ہجوم رکھا گیا اور جس کے سینے میں اور ترنگیں رکھی گئی لیکن غیر محرم کی طرف تیری نظر نہ اٹھنے پائے خیالوں پہ پہرا بٹھایا سوچوں پہ پہرا بٹھایا اور اس بندے نے اپنے رب کی عبادت کر کے اور جن چیزوں سے اس نے روکا تھا پوری طرح سے رک کر کے اللہ تعالیٰ جل شاہ کی بندگی کا حق ادا کیا تو یہ حضرت انسان ہے جو اس آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امتحان دیا اس امتحان کے اندر اس مخلوق میں سے بہت سارے لوگ پورے نکلے تو یہ وہ مکلف بنانے کی وہ تکلیف تھی جس وجہ سے انسان کو مجد و شرف دیا گیا انسان کے کمال اور شرف کا ایک سبب اس کا علم ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت انسان کا تفوق فرشتوں پر ظاہر ہوا تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے لاجواب بنایا گیا قرآن مجید کے دامن میں یہ سارا واقعہ موجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے تو فرشتوں نے عرض کی مالک وہ زمین پہ فساد کرے گا شر کرے گا خون ریزیاں کرے گا چونکہ فرشتے جانتے تھے کہ آگ پانی ہوا اور مٹی ان عناصر اربا کے مجموعے سے یہی توقع ہو سکتی ہے چونکہ یہ چاروں چیزیں آپس میں متضاد ہیں پانی بجھاتا ہے آگ بھڑکتی ہے ہوا کا کام اڑانا ہے اور مٹی کا کام بیٹھنا ہے اس میں عج ان کے ہے تو یہ چار چیزوں کا مجموعہ جب ایک انسان تیار ہوگا تو ظاہر ہے اس کی فطرت کے اندر تضاد ہوگا جس سے لڑائی بھی ہوگی فساد بھی ہوگا شر بھی پھیلے گا تو انہوں نے کہا کہ مالک وہ تو فساد کرے گا وہ تو شر پھیلائے گا وہ تو تیرے حکموں کو توڑے گا وہ نہو نو سب بے ہو بے ہم دے کا قد دے ہم تیری تصبی بھی بولتے ہیں تیری پاکی بھی بولتے ہیں تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں تیری تصبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں تیری پاکی بھی بولتے ہیں یہ فرشتوں نے کہا انسان کی خامیاں گنوائی اور اپنی خوبیاں بیان کی گویا حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمان فرماتے اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے اس تہکا کے خلافت اپنے لیے ثابت کرنا چاہتا ہوں <تصفح> یہ الیکشن کا بھی ابھی دور گزرا ہے تو ووٹ مانگنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ اپنی خصوصیات بیان کی جائیں کہ میں نے یہ یہ کام کیا ہے تمہارے سامنے یہ سب کچھ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مدد مخالف ہے اس کے نقص گنوائے جائیں کہ میاں نام مجھے ووٹ دو لیکن جو مقابل میرے کھڑا ہے اس کا کردار بھی تو دیکھو اس کی زندگی کے شب و روز بھی تو دیکھو اس کے نشے اور اس کی شرابیں بھی دیکھو ملک کے وسائل کو لوٹ کے کھا گیا وہ بھی تمہارے سامنے اب اپنی مرضی کر لو میں <سلام> ووٹ نہیں مانگتا تو <سلام> یہ دو طریقے, طریقے ہیں مخالف کے نقص گنوائے جائیں نقص یہ ایک طریقہ ہے مائل کرنے کا اور دوسرا, دوسرا اپنی خوبیاں بیان کی جائیں مائل فرشتوں نے انسان کے نقص گنوائے اور اپنی خوبیاں بیان کی کہ یہ لڑائی کرے گا دھینگا مشتی کرے گا شر پھیلائے گا فساد کرے گا ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں تیری پاکی بھی بولتے ہیں تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں مطلب کیا کہ خلافت کا حق ہمیں ہم ہے کیونکہ ہم تیرے وفادار ہیں اور, اور یہ دلوقتي تو تیرے حکموں دلوقتي کو توڑنے والا ہے اب فرشتوں نے اپنے لیے اس تحقا کے خلافت ثابت کرنا چاہا اب میرے مالک نے کیا جواب دیا کالا انی عالم مالا تالمو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تمہاری نظر, نظر ان کی لڑائیوں پہ ہے، خون ریزیوں پہ, پہ قتل و غارت دلوقتي پہ ہے لیکن میری نگاہ کربلا کے تبتے ہوئے ریگزار میں قرآن کی نوک پہ بھی قرآن پڑھیں گے میری نگاہیں ان پہ ہیں جو میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں بات شاد کی اب واقعہ کس طرح ہوا علامہ پھر فرشتوں کو جواب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے اسما کے اوپر لام یہ جنسیت کا فائدہ دیتا ہے یعنی کوئی اسم باقی نہ رہا حالانکہ اسما ہی جمع تھا لیکن لام ساتھ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ کوئی اسم ایسا نہیں تھا جو ان کے علم سے خارج ہو پھر کل سے تاکید لفظی لگائی جبکہ السما اسما کے اوپر جو لام ہے وہ جنس کا ہے چلو استغراق کا بھی اگر آپ اس کو مانیں استغراق کا ہے وہ تو اس سے یہ طے ہو گیا کہ کوئی اسم باقی نہ رہا جو حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں جس کا علم نہ رکھ دیا گیا لیکن اس کے باوجود پر کل کی تاکید لفظی سے اس کی تاکید کر دی کہ ہر اسم کا ان کو علم دے دیا گیا حت الکسع علماء فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے اور اور یہ بھی بتا دیا یہ پیاری ہے اور امام راضی لکھتے ہیں سفات و نرو کہ چیزوں کی ہیں ان کے وصف اور ان کی خوبیاں بیان کرتی چیز بنتی کیسے ہے اس کا میٹیریل کہاں سے آتا ہے اس کی ترکیب کیا ہے طریقہ استعمال کیا ہے یہ ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ صحیح کیسے کرنا ہے اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں سندھی میں کیا کہتے ہیں ستر ہزار بولیاں بھی دی کوئی شے ایسی نہ تھی اسماں میں سے جو آدم علیہ السلام کے علم میں نہ ڈال دی گئی ہو پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہا ہم بے اونی بی ہاؤ لائے مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اب ظاہر فرشتے پڑھائے سکھائے نہیں گئے تھے کہنے لگے کہ مالک ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے بولے لا علم ما علمتنا ہمیں علم نہیں ہے ہم تو وہی جانتے ہیں جو میں سکھایا اور پڑھایا گیا پھر ان چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ اب وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے وہ ایک ایک چیز کا نام بتانے لگے پھر فرمایا قال علم اکلکم اني عالم غيب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر جو تفوق ثابت کیا وہ بذریعہ علم ثابت کیا تو انسان کا شرف علم سے پھر قرار پایا علم کی وجہ سے حضرت انسان کو ممتاز کیا اور یہاں یہ بات بھی میں ضمن نرض کر دینا چاہوں گا کہ ڈارون کے نظریے کا بھی قرآن مجید کی ان آیات سے بتلان ہو گیا جس نے یورپ کے اندر اس نظریے کو خوب اچھالا اور دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے اس نظریے کو قبول کیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تہذیب پاتا گیا اور اب اس کی یہ موجودہ شکل ہے اور یہ ارتقاء کا نظریہ ہے اس کا ایک تو اقبال نے نظریہ ارتقا پیش کیا والدہ مرحوما کی یاد میں جو کلیات اقبال مجموعہ اردو ہے ایک اقبال کا نظریہ ارتقاء ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے جو شہ جہاں موجود ہے وہاں مطمئن نہیں ہوتی وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ ہے ایک ارتقاء کا نظریہ لیکن جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے وہ یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا گیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے پہلے بندروں کی صورت میں موجود تھا قرآن مجید کی ان آیات نے اس نظریے کا رد کیا کہ انسان بندروں سے مہذب ہو کر انسان نہیں بنا بلکہ جب حضرت انسان کی تخلیق کی جانے لگی تھی تو فرشتوں کی پیشانیوں کو اس کے حضور سجدہ کروانے کے لیے پہلے ہی تیار کیا جا رہا اس کا مجد و شرف پہلے دن سے ہی ظاہر تھا اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ اسلام کے سامنے جو ہے وہ آجز کیا گیا اور انسان کا مجد و شرف پہلے دن ہی ظاہر ہوا انسان کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ بڑا متہم بشان ہے اس لیے بندروں کی مہذب صورت نہیں بلکہ اللہ کی نیابت کا تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھ دیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس پہ دو ایک باتیں دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور دلیل کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک چیز رکھی اور کہا اس کا نام بتاؤ فرشتے اس چیز کا نام نہ بتا سکے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ان چیزوں کا نام بتاؤ انہوں نے فرفر فر بتا دیا چونکہ وہ پڑھائے سکھائے گئے تو فرشتے لا جواب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور دلیل کیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے دعویٰ اس نے اپنے علم کا کیا تھا لیکن دلیل کہاں سے آئی یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ جانتے اور دلیل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بتلا رہے اور فرشتے نہیں جانتے تو حضرت آدم علیہ السلام جو جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے ہیں اپنے علم کا اور دلیل حضرت آدم علیہ السلام سے تو یہاں علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے یعنی علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا مظہر کہتے ہیں جائے ظہور کو جہاں سے کوئی شہ ظاہر ہو تو علم اللہ کا ہی تھا۔ لیکن ظہور وجود آدم سے ہوا میں کہوں میں مصور ہوں تو میرے قد کاٹ سے تو نہیں پتہ چلے گا میں مصور ہوں میرے کہنے سننے بولنے کہ انداز سے پتہ تو نہیں چلے گا میں مصور ہوں تو کیسے بتاؤں گا کہ میں مصور ہوں کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس کے اوپر کوئی پیکر تراشوں گا اور پھر اپ کے سامنے رکھوں گا اپ کے واہ واہ حد ہو میں کہوں یہ میں نے بنایا تو اپ اس کاغذ کو دیکھ کر مجھے مصور مانیں گے میرا فن ظاہر ہوا کاغذ کے ٹکڑے تو کاغذ میرے فن کا مظہر ہوا فن میرا ہے ظاہر کاغذ پہ ہوا تو کاغذ میرے فن کا مظہر قرار پایا تو کہا علم اللہ کا تھا ظاہر وجود آدم سے ہوا اور حضرت شیخ محبے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھ کے فرماتے ہیں سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب آدم کو دیکھ لو اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب ابراہیم کو دیکھ لو اگر اس کا جلال دیکھنا ہو جناب موسا کو دیکھ لو اگر اس کا کمال دیکھنا ہو جناب عیسی کو دیکھ لو اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھ لو کہا اللہ کے سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اور پھر فرمایا میرا نبی اللہ کی ذات کا مظہر ہے اس کی صفات دیکھنی ہو تو نبیوں کو دیکھ لو اگر ذات دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہا پھر محمد عربی کی ذات کو دیکھ لو تو اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہے میرے آقا اور اللہ کی ذات کے بھی مظہر اس پہ کچھ مجمل سی گفتگو کل آپ سماعت کر چکے ہیں وہ گھوڑے والی بات سے کہ حضور کو دیکھا اور خدا تک پہنچے اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں تو حضرت اعظم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے تو انسان کا جو شرف ہے اور انسان کی جو عزت اور قدر و منزلت ہے وہ بزریہ علم ثابت ہوئی امام راضی علیہ الرحمن آپ تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں چیوٹی نکاح جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیوٹی کو قیامت تک آنے والی چیوٹیوں کا سردار بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کو چلنا دے وہ چونٹی اس بات کو جانتی تھی کہ نبی کا تربیت کردہ لشکر جان بوجھ کر ایک ننی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا اس علم کی وجہ سے اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں سے ممتاز کر دیا گیا تو علم سے امتیاز پیدا ہوتا ہے امام خویری لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ تین چیزوں میں ایک چیز کو اختیار کر لو یا مال لے لو یا حکومت لے لو اور یا علم لے لو انہوں نے عرض کی مالک مجھے علم دے دے کہا مال اور حکومت علم کے صدقے میں تجھے عطا کر دیتے تو یہ وہ علم ہے کہ جس سے انسان ممتاز ہوتا ہے اور فصل ممیز انسان کے لیے علم ہے اور علم کی وجہ سے انسان شرف پا گیا میرے اور آپ کیا قوم مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اور دوٹوک الفاظ کے اندر اہل علم کی عظمت اور بلطری کو بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا فضل العالمِ علی العابد فضلی علی عدناکم عالم کی فضیلت عابد پر عبادت گزار پر تحجد گزار پر قائم اللیل اور سائم النہار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہو بلکہ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں جس کو امام ترمزی نے بیان فرمایا کہ فضل العالمِ علی العابد قفضل القمرِ لیلت البدرِ علی سائرِ القواقب عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح چودویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے تو یہ شرف کا سبب اور آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے نبیوں کی وراثت علم ہے اور علماء نبیوں کے وارث ہیں سلطان محمود غزنوی کو اس حدیث کے متن پر یقین نہیں آتا تھا اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ شاید یہ علماء نے اپنی مدہ میں خود ہی گڑی ہے میرا باپ سلطان سبقتگین ہے یا کوئی اور اس کے بارے میں بھی اس کو وہم تھا قیامت کے قیام پر بھی اس کے ذہن کے گوشے میں شک رہتا تھا ایک دن سلطان گھر سے نکلا خادم سونے کا شمادان لیا آگے آگے چل رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے وہاں ایک طالب علم سب کی یاد کرتا ہے مدرسے کے لالٹین میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ سبق بھولتا ہے کتاب اٹھا کے قریب ہندو بنیے کی ایک دکان پر اپنا سب دیکھتا ہے وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں اور پھر آ کے دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھی جب غریب آیا اس کا دل پسیج گیا اس نے وہ سونے کا شمادان جو قادم لیا آگے آگے چل رہا تھا اس طالب علم کو دے دیا ایک روایت کے لفظ ہے من آنا من او متعلمن بقلم منكسر او بكرتاس فاننا بن الكعبۃ 70 مره جس نے کسی عالم دین یا کسی طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم دے کر وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبہ کو 70 بار تعمیر کیا ہے اس نے وہ پورا شمادان اس طالب علم کو دیا طالب علم خوش ہو گیا اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے بادشاہ سویا مقدر جاگ اٹھے حضور علیہ السلام نے خواب میں اسے شرف زیارت بخشا اور یہ بات ذہن میں رکھیں جس کے خواب میں حضور آئے حضور ہی آئے من رانی فل منام فقت رانی فعین شیطانوبھی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی یہ جزرت نہیں کر سکتا کہ کہے میں حضور کی مثل ہوں جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا دوسری بات جس کے خواب میں حضور گئے قصد اور ارادے سے گئے میں کسی کے خواب میں آؤں آپ میرے خواب میں آئے ہمارا قصد نہیں ہوتا یہ محفل سجی ہے دس دن تک یہ سلسلہ محبت جاری رہے گا آپ جا کے سو جائیں یہ منظر دوبارہ آنکھوں میں جاگ اٹھے آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں مجھے خواب میں دیکھیں مجھے آپ فون کریں کہ آپ میرے خواب میں آئے مجھے پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں آیا اچھا میں آپ سب کو دیکھ لو آپ کو میں کہوں کہ جناب کل میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا تو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم اس کے خواب میں گئے چونکہ کس کا تعلق یہاں نہیں ہوتا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جس کے خواب میں جائیں اپنی نیت کسٹ اور ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں اس ضمن کے اندر تیسری بات اور سن لیں کہ خواب کے اندر کسی سے ہم جو وصول کرتے ہیں وہ محض خواب ہوتا ہے خواب میں کروڑ پتی بن گیا صبح اٹھے گا تو کنگال ہوگا۔ فائیو سٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتا رہا صبح اٹھے گا تو پیٹ بھرا نہیں ہوگا خالی ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریبان تھا۔ کچھ نہیں ہوتا خواب خواب ہوتا ہے۔ کسی کو خواب میں کچھ دیں کوئی خواب میں کچھ لے لیکن صبح اٹھے تو نہ سود نہ زیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام خواب میں اگر, اگر کسی کو, کو کچھ, کچھ عطا کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا حقیقت ہوتی ہے نہیں تو امام بوسیری سے پوچھ لو رات چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں تو کندھوں پہ موجود ہوتی ہے حضور اگر کسی کو عطا کر دیں تو وہ حقیقت میں عطا فرماتے اور چوتھی بات وہ بھی خوشخبری والی جس کو امام بخاری نے بیان فرمایا میرے آکا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا من راانی فی منام فسانی فی یک جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا علماء کہتے ہیں ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا جب روح نکل رہی ہوگی روخ محبوب سامنے ہوگا اور اگر اس وقت حضور کی زیارت ہوگی تو اور چاہیے بھی کیا؟ نکلے سا ظہوری جے ویخ لما بخ تیرا اگر اس لمحے حضور کی زیادت نصیب ہوگی تو مومن کور کو چاہیے تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا سلطان محمود رزنبی سویا مقدر جاگے حضور کی زیارت نصیب ہوئی کتنے شک, شک تھے تین میرا باپ کون قیامت آئے گی کے نہیں آئے گی کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں انا افسہ العرب عربوں میں بات کرنے کا جو طریقہ مجھے کسی اور کو نہیں ہے اور کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہو معنی زیادہ ہو یہ نہیں تین گھنٹے کی تقریر بعد میں نتیجہ نکالیں کچھ بھی نہ ہو یہ حسن ہے بلاغت ہے کلام کی کہ تھوڑے لفظوں میں مفہوم زیادہ بیان کیا جائے اور یہ حضور کو جو ملکہ حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں رہا ہے سلطان سویا مقدر جاگے آقا کریم خواب میں شرپ زیارت بخشا اور مسکراتے ہوئے فرمایا اے کے بیٹے محمود آج ت نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا حضور نے تین شک بھی دور کی اور جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی تو یہ اولا وہاں کہ جن علماء ما کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا اور حضور نے اپنی امت کو وسیعت کی کہ صبح اس حال میں کر کے تو عالم ہو یا پھر علم سیکھنے والا ہو یا پھر علماء کی باتوں کو سننے والا ہو اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو اور آگے فرمایا ولا تک پانچوانہ بننا ہلاک ہو جائے گا ان چار میں سے ایک بن جا یا خود عالم بن جا یا علم سیکھنے والا بن جا یا علماء کی گفتگو کو سننے والا بن جا یہ نہیں تو علماء سے محبت کرنے والا بن جا کہا کہ پانچواں نہیں بننا تو یہ ہے شرف اہل علم کا اور میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں جو اہل علم ہے ان کے لیے کائنات کی ہر شہ دعا کرتی ہے فی البحر. یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو قیامت بپا ہو جائے گی تو علم وہ شرف ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ہوتا ہے اس لیے ہمیں اسلام نے علم کی ترغیب دی اسلام کی پہلی وحی جو حضور پہ نازل ہوئی وہ ایک راہ پڑھنے کے بارے میں تھی اگر میں کہوں کہ اسلام دین علم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس پہ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَا لوگوں میں معلم بنا کر مبوس کیا گیا تو اس بات پر حضور کو فخر آیا ہے تو علم کی گزرگاہوں پہ جو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں اور اسلام نے ہمیں اس بات کا خوگر بنایا کہ تم علم کو تلاش کرو اگر اس کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو اور پھر علم کس کے لیے علم حاصل کیوں کرنا ہے حصول علم, علم کا مقصد معرفت الہی ہے تہذیب نفس, نفس ہے اپنے اندر کے اپنی روح دلات ختم, دلات ختم کرنے ہیں اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا علم اس کے لیے نافع ہے لیکن اگر اس کا مقصد, مقصد دلات یہ دلات نہیں ہے بلکہ حصول ذر ہے یا اس کا مقصد لوگوں کے اندر اپنی علمی برتری کو بیان کرنا ہے لوگوں کی توجہ اپنی جانم مبزول کرنا ہے تو وہ معاشرے کا بدترین شخص ہے بلکہ میرے اور آپ و مولا کے کے آقا نے میری بہترین لوگ بھی اولاما لوگ بھی, ہیں. اور میری امت کے لوگ بھی ہیں بہترین لوگ تلاش کرو تو کسی اور شعبے میں نہیں ملیں گے اہل علم میں ہی بہترین لوگ ملیں گے لیکن اگر بدترین لوگوں کی تلاش میں نکلو تو وہ بھی اسی طبقے میں موجود ہوں گے اس لیے وہ علم جو عمل کی راہوں کا بندے کو مسافر بنائے اور عمل اس کو خلوص کی سمت لے جائے اور خلوص اس کو خشیت الہی کا نور دے دے تو وہ علم مومن کے لیے روشنی اور نور کا سبب ہے اور ارشاد فرمایا انما اللہ من عباده العلماء بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں وہ ہیں حقیقی لوگ جن کے دم سے کائنات کے اندر اجالے ہیں اور یہ بات ذہن میں رہے جو علم دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے نتائج انسان کے آزاؤ جوارے پہ ظاہر ہوتے ہیں حضرت حاتم میں ایک بزرگ ہوئے وہ کہتے ہیں جب سے مجھے چار چیزوں کا علم ہوا ہے میری زندگی کے روگ ہی ختم ہو گئے جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میرا رزق مقدر ہے اور جو لکھا ہے اس سے مجھے کم نہیں ملے گا نہ زیادہ ملے گا تو کہا رزق کی تلاش میں جو میری پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی جب, جب میرے تلاشت مقدر تلاشت میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا تو, تو پھر مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے بس میرے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو میں تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ معمول کی جو ہے وہ کاروائی کرتا ہوں اور, اور فرمایا جب, جب سے مجھے یہ پتا, پتا چلا ہے کہ ایک شے میری طلب میں لگی ہوئی ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اس سے میں بھاگ نہیں سکتا یعنی موت, موت, تو موت, موت تو میں نے اس کی تیاری شروع کر دی اور کہا جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جو میرے حصے کے کام ہیں فرائض ہیں وہ میرے علاوہ کسی اور نے ادا نہیں کرنے نماز میں نے پڑھنی ہے تو ادا ہونی ہے زکوۃ میں نے دینی ہے تو ادا ہونی ہے تو کہا میں اللہ کی نافرمانی فرمانی سے بچ گیا اور جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میرا مالک ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کہا پھر میں گنا کرنے سے بچ گیا کہ کوئی جگہ تو ایسی نہیں ہے جو مالک کی نگاہوں میں نہ ہو تو یہ علم فائدہ بخش ہوا جس سے زندگی کے اندر نکھار آ گیا لیکن اگر علم بہت سارا ہے لیکن عمل ہی نہیں ہے تو اس علم کا کیا فائدہ حضور علیہ السلام نے فرماتے میں نے میراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی, کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی میں نے جبریل کو پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں تو جبریل امین نے کہا کہ حضور آپ کی امت کے یہ وہ علماء ہیں جو کہتے کچھ اور تھے عمل ان کا کچھ اور تھا تو اگر علم پہ عمل نہیں تو عمل وہ علم ببال ہے اندے کے ہاتھ میں چراغ ہے جس کو دیکھ کے لوگ اپنا راستہ تو سیدھا کر لیتے ہیں لیکن وہ اندہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت ہے جس کو پڑھ کر لوگ اپنی راہیں ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن دیوار اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتی بلکہ ایک روایت میں آیا کہ وہ چراغ ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل رہا ہے تو وہ عالم جو علم سے آ رہی ہے اس کی صحبت سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے بلکہ امام راضی فرماتے ہیں و آدمی چار ہیں يدری و يدری انہو يدری فهو ایک آدمی جو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں اپنے علم کے تقاضوں سے بھی آگاہ ہے فرمایا وہ عالم ہے اس کی اتباع کرو اس کی صحبت میں بیٹھو تمہارے من میں اجالے ہو جائیں گے فرمایا راج الدری بلا یادری انہو یادری فهو مسترشد مسترشدون فارشدوه دوسرا وہ شخص, شخص ہے جو جانتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جانتا ہوں تو کہا کہ وہ سویا ہوا فهو نایمن فاکيزوه وہ سویا ہوا ہے اس کو جگا دو اور, اور تیسرا فرمایا وذاجلن لا یدری و یدری انه لا یدری اور ایک آدمی وہ ہے جو نہیں جانتا لیکن جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو فهو فارشدو ہو وہ راہ تلاش کر رہا ہے اس کی مدد کرو اس کو راستے پہ لگا دو اور چوتھا شخص جس سے بچنے کی تاکید کی گئی و راج لا یادری ولا یادری انہ لا یادری ایسا شخص کہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں جاہل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے ہمایا فہوبا شیتان فج تانبو وہ شیطان ہے اس کی صحبت سے اجتناب کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی صحبت تمہیں جلا کے رکھ دے بلکہ امام راضی اہل علم کو وسیعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اہل علم تم شبے والی چیزوں میں نہ پڑنا لوگ حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ فرماتے ہیں اگر علماء ماہ مال حلال جمع کرنے لگ جائیں تو لوگ شبے والا مال جمع کرنے لگ جائیں گے اور اگر اہل علم شبے والا مال جمع کرنے لگ جائیں گے تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے اور میرے امام امام احمد رضا فاضل رحما آپ فرماتے ہیں اے طبقہ علماء اگر تم نے مکروح تنظیحیہ کا ارتقاب کیا تو لوگ مقروح تحریمیہ میں پڑ جائیں گے اور اگر تم نے مکروح تحریمیہ کا ارتقاب کیا, کیا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے اور اگر تم نے حرام کا ارتقاب کیا تو لوگوں کے کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے اور پھر فرمایا اگر تم نے غیر موقعہ سنتیں چھوڑی تو لوگ موقع چھوڑ دیں گے اور تم نے اگر موقع چھوڑی تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے واجب چھوڑے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے اور اگر تم سے فرض چھوٹ گئے تو لوگوں کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا نتیشہ ہے اس لیے وہ اولاما جن کی صحبت تمہیں شخص سے یقین کی طرف بلائے ریا سے خلوص کی طرف بلائے اور غفلت سے تمہیں یاد ال کی طرف بلائے ان لوگوں کی صحبت غنیمت جانو اولاما فرماتے ہیں کہ صحبتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی آپ فرماتے من جالا سا ماسمانیہ زادہ اللہ سمانیا شیا جو آٹھ قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھا اللہ اسے آٹھ قسم کی چیزیں عطا کرتا ہے کون کون سی من جالا سا مال ارنیہ زیادہ اللہ حبت دنیا فیا جو دولت مندوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا ہو جاتی ہر وقت دولت کی باتیں ہونی ہیں تو اس کی آرزو اور اس کی تمنا بھی ایسے ہی پروان چڑھے گی اور فرمایا اور جو فقیروں کے پاس بیٹھنے لگا اس کو دو چیزیں ملیں گی ایک شکر کی دولت مل جائے گی ایک اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا نصیب ہو جائے گا اور بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو زندگی کے دکھ ختم نہیں ہو جاتے واسف علی واسف نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے اپنی مرضی میں اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے اور اگر اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دو تو پھر غم کہاں رہے گا یہ سونا میرے دکھ میں چاضی میں چلے ڈالا تو پھر دکھ تو ویسے ختم ہو جاتا ہے اور پھر میاں محمد بخش آرف کھڑی رومی کشمیر کی زبان میں بندہ یوں بولتا ہے رضا کو حاصل کر لیتا ہے تو کہا فکرا کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا نصیب ہو جائے گا وہ من جلا سلطان زادہ اللہ بل کب جو بادشاہ ورن حکمرانوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا دو مصیبتیں اس پہ نازل ہوں گی ایک دل سخت ہو جائے گا ایک تکبر پیدا ہو جائے گا اللہ دل کو سختی سے محفوظ فرمایا اور آگے فرمایا کہ من جالا سا مانسا زادہ الجہل و شہبہ جو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگا اس کی طبیعت کے اندر جہالت اور شہوت غالب آ جائے گی اسی طرح جو بچوں کے ساتھ بیٹھنے لگا لہو و اور مزا پیدا ہو جائے گا تربیت میں اور جو فاسقوں کے پاس بیٹھا گنا پر جرت پیدا ہو جائے گی اور توبہ میں تاخیر ہو جائے گی اور جو صالحین کے پاس بیٹھا تو اطاعت میں رغبت پیدا ہو جائے گی ومن علماء اور جو اولا کی صحبت میں بیٹھا ایک تقوی کا نور نصیب ہوگا دوسرا علم میں اضافہ ہو جائے گا اس لیے ہمیں اسلام نے علم کی طرف لایا اور عالم ہی دھرتی کا زیور ہیں اور ان کے دم سے ہی کائنات کے اندر اجالے ہیں تو انسان کا جو شرف و مجد ہے وہ باقی مخلوقات سے اس کو جو امتیاز دیا دیا گیا گیا ہے وہ وجہ علم دیا گیا ہے اور جتنی تاقید علم اور حاصل کرنے کی اسلام نے کی ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں جس نے اتنی تاکید کی ہو آئیے میں اور آپ اپنے سینے کو علم کے نور سے منور کریں اور علم کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ اختیار کر کے اپنے من کی روشنیوں کا سامان کرے حضرت علی فرماتے تقسیم پہ راضی ہو گئے اس نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا تو علم وہ دولت ہے جس سے انسان باقی مخلوقات سے حتیٰ, حتی کہ فرشتوں سے, سے بھی ممتاز ہوتا ہے تو علم کی بنیاد پر انسان کو عروج دیا گیا اور یہی شرف انسانیت کا راز ہے لیکن ایک آخری بات جو میری ساری گفتگو کی جان ہوگی انسان کے شرف و مجد کا راز نتق بھی ہے اقل کا بھی بھی ہے علم بھی ہے علم اور فرشتوں کی جبین نیاز حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس لیے جھکی کہ ان کے سینے میں وہ علم تھا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا لیکن یہاں ایک بڑی پیاری بات حضرت قاضی سنا اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھ گئے فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا اس کی یہ وجہ تھی کہ ان کے سینے میں علم تھا لیکن فرما ایک اور بات بھی تھی توجہ چاہوں گا فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کی جبین نیاز کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ان کا تفوق ظاہر ہوا فرمایا اس کی ایک اور وجہ بھی تھی ایک وجہ تو یہ کہ ان کے سینے میں وہ علم تھا جو فرشتوں کے سینوں میں نہیں تھا۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں فی جبہاتے ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس لیے سجدہ کروایا گیا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور رکھا گیا تھا۔ اس نور کی وجہ سے حضرت آدم فرشتوں سے ممتاز ہوئے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ انسان کے شرف و مجد کے اور شرف آدمیت کا راز علم بھی ہے نطق بھی ہے عقل بھی ہے اس کو مکلف جو ٹھہرایا گیا ہے وہ بھی ہے اللہ کی جو امانت اس نے اپنے سینے میں رکھی وہ بھی اور محبت کا جو, جو, جو جوہر اس کے سینے میں رکھا وہ بھی اس کے شرف کا سبب ہے لیکن میں کہوں گا انسانیت کا قافلہ بھٹکتا رہتا اور اسے کوئی نہ پوچھتا اسے ساری عزتیں محمد عربی کے زد کے سارے مجد و شرف اس کو حضور کے دم سے عطا کیے گئے اگر حضور نہ ہوتے تو کافلہ انسانیت یوں نہ پاتا تو سارا بکار اور ساری عزتیں اور انسانیت کو جو عروج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کے دامن کے اندر وہ گہرے آبدار ہے وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ نہ آسمان کے پاس وہ ہستی موجود ہے نہ کائنات کی کسی اور جہت اور سمت میں جو ہے وہ دولت موجود ہے نہ کسی جنس اور نو میں وہ ہستی موجود ہے تو وہ نوع انسانیت کو وہ ہستی نصیب ہو گئی جس کی وجہ سے انسانیت تمام کائنات سے ممتاز اور ممیز ہو گئی تو جس نبی کے صدقے سے ہمیں عزتیں اور شرافتیں ملی اس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب